اے میرے اللہ اے میرے اولا میرے مولا اے میرے مولا اے مولا میرے مولا اے میرے اے کعبے کی رونق کعبے کا منظر رونق کا کمنظر اللہ اکبر بر اللہ ہوکبر کعبے کے رونق کب کا منظر رونق اللہ اکبر اللہ ہوکبر اللہ اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھو تو جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ میرے کب کی رانک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمد خدا سے ترہ زبانے کانوں میں رس گھولتی ہے اذانے حمد خدا سے ترہ زبانے کانوں میں رس گولتی ہے اجانے بس ایک سدا آ تی ہے برابر بست سدا آ تی ہے برابر اللہ ہو اکبر اللہ اکبر اللہ عقبر اللہ اکبر کعو کی رونق کع منظر کعو کی رونق کا منظر اللہ اکبر اللہ وہ اکبر اے میرے اکبال تیرے حرم کی کیا بت مولا تیرے کرم کی کیا بت مولا م کی کیا بت مولا تیرے کرم کی کیا بت مولا, کی مولا, کی مولا تامر کر دے